الفلام ذاری کل کتاب براغی بسی ہی حد المتقیسایہ مبارکہ کے آخری حصے میں حدل المطقین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب ظالقل کتاب جو فرمایا کہ وہ کتاب اس کی دو شان بیان فرمائی سبحان اللہ پہلی یہ بیان فرمائی کہ لارو بفی اس میں کسی طرح کے کسی شک کی گنجائش نہیں اور دوسری یہ بیان فرمائی کہ حد المتقین یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے یہاں یہ بات ذہن میں رہے ہادی جو ہوتا ہے ہدایت دینے والا اس کا ہر طرح کی علائشوں سے کمیوں اور کتاوں سے پاک ہونا ضروری ہے تو یہ قرآن بھی ہادی ہے اور صاحب قرآن بھی ہادی ہے و تعالی نے قرآن کے ہر طرح کے شک شبہ سے پاک ہونے کا بیان ذالک کتاب کے بعد پہلے جملے میں فرما دیا کہ لا رہے میں کوئی شک نہیں ہے کیوں شک نہیں ہے کہ فرمایا حد المتقن یہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے ہادی جو ہوتا ہے نا وہ ہر طرح کی علائشوں سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے جی اور آج جب ہم دیکھتے نا لوگوں کو کسی بھی بندے کی جد سے اس کی دعوت سے بندہ متاثر ہو کر نیکی کی طرف آ جائے جب بھی اس میں کوئی ایپ دیکھتا ہے نا تو سب سے پہلے انہی چیزوں کو چھوڑتا ہے جو سر اس اس لوگوں کو دیکھا دا داڑھی رکھی ہوئی بعد میں داڑھی منڈوا جی؟ جس کے کہنے رکھی تھی اس کے عیب ظاہر ہو گئے بس پوچھے کہ اس کی سنت اپنا کے رکھی تھی یہ امام الانبیاء کی سنت دے کے رکھی تھی کہ نہیں سمجھ آئی ہاں رب تبارک و تعالی نے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہر ایب سے پاک پیدا فرمایا اس کا سبب بھی یہی ہے کہ نہیں مسئلہ بھئی بھئی اب مثال کے طور پر بندہ آتا ہے ڈاکی آتا ہے کسی کے پاس کوئی چیز پہنچانے کے لیے آ کے وہ چیز دے کے اسے چلا جاتا ہے اب ڈاکی میں ہزار عیب ہوں تو کیا خیال ہے بندہ خط نہیں لے گا اسے وہ کہ بھائی اس کی تو اپنے جو ہے نا وہ ہار ٹھیک نہیں ہے تو اس سے خط کیا لینا بھائی اس کا پیغام ہم نے کیا وصول کرنا ہے بھائی خدا کے بندوں وہ تو پیغام دینے کے لیے آپ کو آیا وہ تو چلا جائے گا جی آپ اسے نہ دیکھو آپ اسے دیکھو نے آپ کو بھیجا ہے علماء یہ بھی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ کسی عالم سے گناہ کا ہو جانا جو ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں ہے جی اور ایک روایت میں کریما کال سامنے فرمایا کہ رب فرماتا ہے اگر یہ بندے گناہ نہ کریں تو فرمایا کہ میں ان کو ختم کر دوں ان کی جگہ اور بندے لے آؤں وہ گناہ کریں پھر توبہ کریں میں بخش دوں پھر گناہ کریں پھر توبہ کریں اور رب تبارک و تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بھی پسند ہیں یار آم اللہ آم اللہ آم اللہ یہ کئی لوگوں کا تقوی ایسا ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ ہمارے لیے نبی بن کے رہے معصوم بن کے رہے نہ بھائی نہ ایسا نہ کہیں یہ شان رب تبارک نے امام الانبیاء کے لیے رکھی ہے ہاں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ آکل السلام کی بارگاہ میں وہیں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے حضور کے روزہ میں کے سائے میں <تصفح> <تصفح> <تصفح> وہیں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں حدیث شریف اقال السلام کی تو آکل السلام کے مزار کی طرف اشارہ کر کے نہ اس طرح کہہ رہے تھے امام مالک فرماتے تھے دنیا جہان میں ہر بندے کی بات دیوار سے ہماری ساتھ جا سکتی ہے سوائے اس مبارک روزے والے کے یعنی آکل سعاد السلام کے علاوہ ہر بندے کی بات کو ٹھکرا جا سکتا ہے صرف آکل سعت وسلام ہی ہیں جن کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کیوں کہ آکر سعت وسلام جو ہیں آپ ہادی برہ رب کی طرف سے بن کے سمجھا ہے نا مسئلہ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کریم آکر سعد السلام کے اچھا ہم مزے کی بات دیکھیں قرآن کے بارے میں تو رب نے فرما دیا پہلے ہی لا رہ میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے yes. اس میں کسی طرح کی کوئی عیب والی بات نہیں ہے اس میں کوئی نقص والی بات نہیں ہے یعنی yes. ایک تو ہوتا ہے ایب کا ہونا یقینی ہو yes. ایک ہوتا ہے وہاں شک ہو رب نے شک بھی نہیں yes. yes. شک کی گنجائش نہیں ہے اور yes. امام الانبیاء علیہ صحت اسلام کی جب بات آئی yes. Yes. رب تبارک وطالع نے پوری کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حسنہ قرار دیا ہے بارد بارد اس حسنہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوت حسنہ میں تمہارے لیے ایک قائنات کے لوگوں تمہارے لیے میرے حبیب علیہ سعد والام کی ذات جو ہے وہ ایک بطور نمونہ کیا ہے آکل سعد السلام کی زندگی کا کوئی بھی پہلو دیکھ لیں آکر صاحب السلام کا بچپن دیکھ لیں آکل سعد السلام کا لڑکپن دیکھ لیں علیہ شام کی جوانی دیکھ لیں علیہ شام کی تجارت دیکھ لیں علیہ سام کو بحثیت شوہر دیکھ لیں علیہ شام کو بحثیت باپ دیکھ لیں آکل سعد السلام کو بحثیت امت کے نبی دیکھ لیں عقل سعد اسلام کو بحثیت سارے نبیوں کا امام دیکھ لیں آکل شام کو بحثیت واعض دیکھ لیں آکل کو بحثیت مبلک دیکھ لیں کسی بھی حوالے سے کسی بھی پہلو سے آکر سعد اسلام کی ذات میں آپ کو کہیں پہ نقص نظر نہیں آئے گا کہیں پہ کوئی ایسی شاید نظر نہیں آئے گی جس کے بندہ جو ہے نا انگلی اٹھا سکے ہم انسان ہیں جی زندگی میں بہت ساری کتایاں ہوتی ہیں روزانہ ہوتی ہیں قدم قدم پہ ہوتی ہیں ہے یا نہیں تو کامل ذات تبارک و تعالی نے کو بنا کے بھیجی ہے تو وہ نبیوں کی امام ذات ہے ٹھیک ہے نا جی تو رب تبارک نے اچھا جی یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے حدل المتقین قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے کن کے لیے پرہیزگار کہتے ہیں پرہیز ڈر والا بچ کے رہنے والا رب کی نافرمانی سے بچنے والا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے تو جو بندہ پہلے پرہیزگار ہے یہ تو ہونا چاہیے ہدایت گمراہوں کے لیے بے دینوں کے لیے دین دشمنوں کے لیے کافروں کے لیے مشرقوں کے لیے وحیاتوں کے لیے تو قرآن خدل المتقین یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو پہلے پرہیزگار ہیں کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ تو یہ ذہن میں رہے قرآن مجید جو ہے یہ ہر اس بندے کے لیے اتنی اتنی, اتنی ہدایت کا سبب ہوگا اتنی اتنی ہدایت فرمائے گا جتنا جتنا بندے کے اندر تکوا جائے گا ایک نمبر دو مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہر وہ بندہ ہدایت پاتا ہے جس بندے کی قسمت میں رب تبارک بارک وطالع نے ہدایت لکھ دی ہو جی؟, جی یعنی جی؟ اس بندے کے اندر ایک اللہ تبارک و نے متاثر ہونے کی ایک ہوتا ہے مؤثر ہونا ایک ہوتا متاثر ہونا مؤثر وہ ہوتا ہے جو کسی میں اثر کرے متاثر وہ ہوتا ہے جو اثر قبول کرے یعنی ربت بارک وطالعہ نے جس بندے کے اندر تأثر کی صفت رکھی ہو ربت بارک وطالعہ نے اسے متاثر بنا دیا اثر قبول کرنے والا ہر وہ بندہ قرآن پاک سے ہدایت قبول کرے گا اور یہ ذہن میں رہے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم کے اس لفظ نے واضح کر دیا ہدل متقین کہ متقین پہیز کے لیے ہدایت ہے اس سے ثابت ہوا جس بندے کے دل میں جتنا خدا کا خوف زیادہ ہوگا نا اتنی اتنی ہدایت اس کے پاس زیادہ ہوتی جائے گی اور جتنا جس بندے کا دل رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے خالی ہوتا جائے گا اتنا اتنا بندہ جو ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی ہدایت سے دور ہوتا جائے گا ہدایت سے دور ہوتا جائے گا اور ایک بات انتہائی عظمت اور شان والی دیکھیں سورہ فاتحہ کو دیکھیں اور سورہ بقرہ کو دیکھیں فاتح کے اندر رب تبارک بتا رہا بندے کو تلکین فرمائی کہ بندہ کھڑا ہو کے رب کی شان بیان کرے فاتحہ میں بندہ رب کی شان بیان کر رہا ہے اور کیسے بیان کر رہا ہے الحمد رب العالمین ساری تعریفیں صلاح کے لیے رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے یہ سوال ہوتا ہے نا کیوں تعریفیں اس کے لیے تو جواب اسی آج میں دے دی ہے رب وہ دینے والا جو ہے جو دے اس کی تعریف لازم ہے تو الرحمن الرحیم وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے میں مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے یہ بندوں کی طرف سے خالق کی تعریف ہے اور کریم کے کرم کی حد ہو گئی اگلی صورت کی ابتدا میں خود خالق اور مالک جو ہے وہ بندوں کی تعریف کر رہا سبحان خود خالق اور مالک بندوں کی تعریف کر رہا ہے کیسے جی ہمارا جو حد المتقین یہ قرآن جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے سبحان کن کے لیے ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے کون سے پرہیزگار جی اللہ یوم غیب وہ یقینی مسلط امار رکھنا میں یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اب بندہ یار غور کرے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ جو رب تبارک وہطال نے بندہ مومن کے بیان کیے ہیں یہ اس کے ذاتی ہیں یا مالک کے عطا کیے ہوئے ہیں مالک کے عطا کیے ہوئے مالک خود دے سبحان اللہ جیسے باپ جو ہے وہ بیٹی کو چیزیں لے دے بناؤ سنگھار کرنے کی جب بیٹی کر لے تو باپ ہی کہے بیٹا کتنا سونا لگ رہے ہو آپ ہیں تو یہ کہ اسباب بھی اسی نے مہیا کیے چیزیں بھی لا کے باپ نے دی ہیں پھر باپ تعریف کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بڑا کریم ہے تو یہ جو صاف رب تبارک وطالعہ نے بندوں کو عطا فرمائے مائن ایمان, مائن ایمان مائن والوں کو عطا فرمائے تقوا بھی اسی کی عطا سے ایمان بالخیر بھی اسی کی اطا سے نماز کا قیام بھی اسی کے سے اور زکنا يُنْفِقُونَ دیا بھی مال اسی نے بندے نے خرچ کیا خرچ کرنا بھی اسی کی توفیق سے پھر رب تبارک و کا تعریف کرنا بندے کی ہے جی کتنی عظیم بات ہے جی آگے میں کب لے میں یہ تو اس واحد ایمان لاتے ہیں جو آدم سے لے کر علیہ السلام تک آتی رہی وہ کتابیں وہ صحیح وہ ساری کی ساری چیزیں جو رب تبارک و تع نے پہلے نازل فرمائی سب پر ایمان لاتے ہیں بتائیں جی ساری وحیوں کے بارے میں بتانے والے ہمیں ہمارے آکل اسلام ہے امام المبیا علیہ سعد السلام ہیں ساری چیزیں ان امام المبیاہ کو بھی رب نے بھیجا وہ ایمان اس پر ایمان بھی ہم رب کی توفیق سے لائے پھر رب تبارک و تعالی تعریف فرمائے <تصحان> جی کتنی بڑی بات ہے کاش کے یہ بندہ اپنے کریم کے کرم کو سمجھے میں کہتا ہوں قسم خدا کی پھر نہ جھکائے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سید کرتے رہے رب تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہے پیار اور بھائیو متقین لفظ جو ہے یہ تقوی سے بنا ہے کس سے بنا تکوا تو تقوی کے چار درجے علماء بیان فرماتے ہیں کتنے درجے ہیں تقوی کے چار درجے سب سے پہلا درجہ جو ہے نا تقوی کا وہ یہ ہے تکوا چونکہ معنی پرہیز ہوتا ہے ڈرنا سب سے پہلا درجہ تقوی کا ہے بندہ کفر اور شیخ سے اور جتنے بھی گندے عقیدے اور نظریات ہیں ان سے بچے کفر سے بچے شیخ سے بچے اور ہر وہ گندا قیدا جو کفر تک لے جائے اس سے بچے اب بتائیں جی ختم نبوت کا انکار جو ہے بندے کو کافر کرتا یا نہیں کرتا اب ختم نبوت کا منکر متقی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ختم نبوت کا منکر بھی بندہ, दिलें। خ... दिलें। نہیں منکر بھی بندہ... متقی نہیں ہو سکتا اور ختم نبوت کے منکر کے پاس بیٹھنے والا بندہ بھی متقی نہیں ہو سکتا جب کفر سے بچنے کا حکم ہے تو جس کے پاس کفر ہے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے نہیں جس گندگی سے بچنے کا حکم ہے تو جو بندہ وہ گندگی سامنے اٹھائے پھرتا ہے اس سے بھی بچنے کا حکم ہے انسانی فضولات جو ہوتے ہیں گندگی جو اس کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے اس سے بچتا نہیں بچتا اور جسے بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو ایک بندہ گٹر کے اندر داخل ہوا ہے وہاں سے باہر نکل کے کھڑا ہے وہ بندہ اسے جفی ڈالے گا کیوں اسے پتہ جب گند سے بچنا ضروری ہے تو جس کو گند لگا ہوا ہے اس سے بھی بچے نا بندہ کہ نہیں کتا خوش کو اس سے تو بندہ ذرا کم ہی بچتا ہے کتا غسل کر کے باہر آ جائے تو زیادہ بچے گا بندہ کتا نہ ہائل ہے نا جی گندگی اسے لگی ہوئی ہو تو زیادہ بچے گا بندہ تو بھئی جس طرح گھر کے گندگی سے بچنا ضروری ہے نا جس کے پاس گندگی ہے اس سے بچنا بھی ضروری ہے وہ بھی بندہ متکی نہیں رہتا جیسے کفر سے بچنا ضروری ایسے جس کے پاس کفر ہے اس سے بچنا ضروری جیسے شرک سے بچنا ضروری ہے ایسے ہی مشرک سے بچنا بھی ضروری ہے جیسے شرک سے نفرت ہے اسی طرح مشرک سے بھی نفرت ہو جیسے کفر سے نفرت ہے ایسے ہی کافر سے بھی نفرت ہو جیسے انکار ختم نبوت کے اس گندے کیدے سے نفرت ہے اسی طرح کر کے منکر ختم نبوت گندے ذہن والے کمینے سے بھی بچنا ضروری ہے آج لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی مرزا کے ساتھ کاروبار کرنا کیسا ہے میں نے کہا قرآن پاک کی سورہ باکرہ کی دوسری آیت ہی پڑھ لو مدل المتقین میں نے کہا جس طرح تم اس کے یاری میں چلے جاتے جاؤ گے نہ جیسے جیسے جاتے جاؤ گے ویسے ویسے تم رب بارک بتا کی کہ دی ہوئی ہدایت سے خالی ہوتے جاؤ گے ہدایت سے خالی ہوتے جاؤ گے یہ پہلی دوسری آئے مبارکہ قرآن کریم کی یہ واضح کر رہی ہے کہ عقیدے کے اندر تسلب کیا چیز ہوتی ہے عقیدے کا تسلب قرآن کریم کی آئے مبارکہ بتا رہی ہے کوفر سے بچو اہل کفر سے بچو شرک سے بچو اہل شرک سے بچو انکار ختم نبو سے بچو مرکرین ختم نبو سے بچو ہر ایک سے بچو جیسے الہاد سے بچنا ضروری ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا انکار ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو اسی طرح کر کے ملہدین سے بچنا بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ الہاد سے نفرت ہو ملہدین کے ساتھ یاری ہو کہ نہیں خنزیر کی جو ہے وہ <تسخن> چربی والی کوئی چیز بنی ہوئی ہو بندہ اسے ہاتھ بھی نہیں لگا کہ تخوا ہے لیکن گھر میں پال رکھے یہ بھی تو دنائی نہیں ہے نا پھر بندہ بچا تو نہیں پرہیزگار تو نہیں بنا بندہ, بندہ پھر پرہیزگار کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہر چیز سے بچ کے رہے ہاں جتنی بھی چیزیں رفتار کو بتا دشمنی والی ہیں ہر ایک چیز سے دور رہے دیکھے جی تخبے کا دوسرا درجہ دوسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے بچنا کن سے بچنا کبیرہ گناہوں سے بچنا اچھا کا جو پہلا درجہ تھا نا جی وہ تھا کفر سے بچنا شرک سے بچنا تو اس معنی میں آکر سادام کا ہر امتی جو کلمہ پڑنے والا ہے جو شرک سے بیزار ہے کفر سے بیزار ہے ہر وہ بندہ رب کا ولی ہے چاہے گنہ کیوں نہ ہو چاہے فاسق فاجری کیوں نہ ہو اس معنی میں کہ وہ کفر شرک سے بچنے والا ہے اس معنی میں پرہیزگار ہے کہ اس نے کفر اور شرک کو ترک کر دیا ہے رب تعلی کی توحید کو مانتا ہے اور امام علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اس معنی میں وہ بندہ بھی ولی ہے رب ربت بارک اچھا جی دوسرا تقوی کا درجہ کبیرہ گناہوں سے بچنا بڑے گناہ جو ہیں کبیرہ گناہ وہ جن پر عذاب کی وحید سنائی گئی ہے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے کہ تمہیں عذاب ہوگا جیسے چوری ہے زناکاری ہے بدکاری ہے بہیائی ہے اتنے بھی سارے گناہ ہیں ڈکیتی ہے سارے کے سارے گناہ جو ہیں یہ سارے کے سارے قبیرہ گناہوں گنا شامل ہوتے ہیں اور یہ اس سے بچنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا تو جس بندے کو یہ دولت حاصل ہو جائے تو وہ بندہ بھی رب تبارک کو کا ولی ہے کیا ہے ولی معنی ہوتا ہے دوست کہ وہ کلمہ پڑھ کے رب تالا کا رسول پڑھ کے کم از کم دشمن تو نہیں رہا رب کا ہے امام الانبیاء کا دشمن تو نہیں رہا آ تو گیا نا ماننے والوں میں وہ علیحدہ بات ہے کہ نافرمان فرمان ہے ابھی تک وہ اس نے پوری طرح نہیں مانا حکم کو بھی مانے ساتھ تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا کن سے بچنا صغیرہ گناہوں سے بچنا یہ تکوے کا تیسرا درجہ ہے اور چوتھا درجہ پتا کیا ہے یہ سب سے بڑا اوکھا ہے یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے چوتھا درجہ ہے ہر اس چیز سے اپنے دل کو بچانا اپنے آپ کو بچانا جو بندے کو رب سے غافل کر دے یہ ہے وہ درجہ جو صوفیاء خاص خاص ہوتے ہیں انہیں حاصل ہوتا ہے آکل سعد اسلام نماز پڑھنے لگے حضور نے جبہ پہنا ہوا تھا اس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے نماز پڑھتی اکل سامنے اتار دیا آقلے سامنے اس کی وجہ سے توجہ رب سے ہٹ رہی تھی وہ تو اتنا بھی گوارا نہیں کرتے اور جو اپنے آقلے سامنے اتار دیا سیدنا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا طریقہ بار کا پتا کیا تھا آپ فرما رہے ہوتے تھے جنازہ آتا ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا جنازہ آتا جی یہ بچہ بہتو ہے آپ کا ہے آپ فرماتے اچھا ممبر سے اترتے جنازہ پڑھاتے جاؤ دفرادو خود بات شروع کر دیتے اللہ کیسی بات اللہ ہے بات انہیں پتہ تھا یہ بچہ فوت ہوا ہے میرے بولنے سے لوگوں کا ایمان بچے گا میرے نہ بولنے سے لوگوں کا ایمان فوت ہوگا تو ان کے نزدیک بچے کے فوت ہونے کا غم یہ کم ہے اور بندوں کے ایمان کے جانے کا غم زیادہ ہے کیسی بات, بات ہے اور آپ پتہ کیا فرماتے تھے فرماتے بچے فوت ہو جاتے مجھے دکھ نہیں ہوتا کیوں جیسے پیدا ہوتے ہیں میں ہاتھ میں اٹھا کے مولا میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے میں نے اسے دل سے نکال دیا ہے یہ رہے گا تو بھی تیرے دین کے لیے یہ چلا جائے گا تو بھی تیرے لیے آپ برماتے پھر مجھے کبھی غم لائق نہیں, نہیں ہوا پچاس سے زیادہ بچے تھے آپ کے ہیں جی, جی ایب اور بیس تیس کے قریب تو بچپن میں بھی ہو گئے اور ہر بار یہی ہوتا جنازہ لے کے آتے آپ جنازا پڑھا رہے ہوتے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے آپ کو اطلاع تک نہیں دی جاتی تھی کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے قربان جائیں امام اللہ تعالیٰ حلیف رضی اللہ تعالیٰ, امام ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سبق پڑھ رہے ہیں حضور کے دین کا سنیں جی سبق پڑھ رہے ہیں حضور کے دین کا کسی نے آگے اطلاع دیا آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے آپ میں جاؤ اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کرو میں سبق پڑھ لوں امام صاحب نے بیٹا تیرا بیٹا فوت ہو گیا تو جاتا کیوں نہیں کہنے کے کہ حضور بیٹا تو رب تعالیٰ اور بے تا دے گا آپ سبق ہو گیا وہ کون پڑھائے گا مجھے ہیں یہاں تھوڑی سی کسی کو کھانسی لگ درد چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کیوں جی آج کھنگ لگی ہوئی تھی یار خدا کے بندے کھنگ بھی کو مسئلہ ایسا تو کھانسے گا ہمیں تکلیف ہوگی نا ہم وہ برداشت کر لیں گے تو بیٹھے تو رہ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ کہنے لگے میری کنٹ درد کرتی ہے میں نے کہا گھر بھی گھر بھی رہتے ہو یا نہیں رہتے ہو کہتا وہ ہاں تو رہ لیتے ہیں میں نے کہا یہاں بھی رہ لو میں نے کہا ایمبولینس منگوا لیتے تشریف آپ لائیں پھر وہ آیا ہے ایک دو دن تو میں نے دیکھا ہے بعد میں پھر غیب میں نے کہا چلو کوئی نہیں دوبارہ ملاقات کرتے ہیں تیرے سے بھی کسی <سؤال> کے ساتھ خاص محبت ہوتی ہے نہیں جی حقیقت والی بات ہے دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کون بیٹھا ہے کون کون تشریف لے جا چکا ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ساری دنیا کے ہر کام سے بڑھ کر اسے اہمیت دینے کی توفیق تو چوتھا درجہ تقوی کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو ماں اللہ سے خالی کر لے دل کے اندر سوائے رب کے کوئی نہ ہو یہی صوفیاء کی تعلیمات ہیں صوفیاء کی تعلیمات یہی ہیں है? وہ پیر جو بیچارہ کٹے بچے بٹور رہا ہو وہ پیر نہیں جس پیر کی رات دن کی فکر ہی رب کے دین کی ہو جس پیر کے دل میں کوئی فکر نہ ہو صرف ایک ہی فکر ہو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی حضور کا دین غالب باج ہے بس وہی پیر ہے وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نائب حقیقی ہے وہی رسول اللہ علیہ السلام کا جانشین ہے وغیرہ اگر یہ بات وہاں نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں وہ بس پیر پے جو ہے نا پے کے نیچے زیر نہیں ہے اس کے اوپر زبر ہے کہ نہیں ہاں وہ پیر نہیں ہے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے